اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے اعلان برات ہے جیسا کہ سورہ کے دیباچے میں بیان کیا جا چکا ہے یہ خطبہ رکو پانچ کے آخر تک نو ہجری میں اس وقت نازل ہوا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حج کے لیے روانہ کر چکے تھے ان کے پیچھے جب یہ نازل ہوا تو صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا کہ اسے ابو بکر کو بھیج دیجئے تاکہ وہ حج میں اس کو سنا دیں لیکن آپ نے فرمایا کہ اس اہم معاملے کا اعلان میری طرف سے میرے ہی گھر کے کسی آدمی کو کرنا چاہیے چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت پر معمور کیا اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں اسے سنانے کے بعد حسف چار باتوں کا اعلان بھی کر دیں ایک جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے تو اس سال کے بعد کوئی مشرق حج کے لئے نہ آئے تین بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے چار جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے یعنی جو نقص عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی اس مقام پر یہ جان لینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج آٹھ ہجری میں قدیم طریقے پر ہوا پھر نو ہجری میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرقین نے اپنے طریقے پر اس کے بعد تیسرا حج دس ہجری میں خالص اسلامی طریقے پر ہوا اور یہی وہ مشہور حج ہے جسے حجت الوداع کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دو سال حج کے لیے تشریف نہ لے گئے تیسرے سال جب بالکل شرک کا استحصال ہو گیا تب آپ نے حج ادا فرمایا ان مشرقین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے سورج انفال آیت 58 میں گزر چکا ہے کہ جب تمہیں کسی قوم سے خیانت یعنی نقص عہد اور غداری کا اندیشہ ہو تو الل اعلان اس کا معاہدہ اس کی طرف پھینک دو اور اسے خبردار کر دو کہ اب ہمارا تم سے کوئی معاہدہ باقی نہیں ہے اس اعلان کے بغیر کسی معاہدے قوم کے خلاف جنگی کارروائی شروع کر دینا خود خیانت کا مرتکب ہونا ہے اسی ضابطۂ اخلاقی کے مطابق معاہدات کی منسوخی کا یہ اعلان عام ان تمام قبائل کے خلاف کیا گیا جو عہد و پیمان کے باوجود ہمیشہ اسلام کے خلاف سازشیں کرتے رہے تھے اور موقع پاتے ہی پاس عہد کو بالائے طاق رکھ کر دشمنی پر اتر آتے تھے یہ کیفیت بنی کے نانا اور بنی زمرہ اور شاید ایک آدھ اور قبیلے کے سوا باقی تمام ان قبائل کی تھی جو اس وقت تک شرک پر قائم تھے اس اعلان برات سے عرب میں شرک اور مشرقین کا وجود گویا عمل خلاف قانون یعنی آؤٹ ہو گیا اور ان کے لیے سارے ملک میں کوئی جائے پناہ نہ رہی کیونکہ ملک کا غالب حصہ اسلام کے زیر حکم آ چکا تھا یہ لوگ تو اپنی جگہ اس بات کے منتظر تھے کہ روم و فارس کی طرف سے اسلامی سلطنت کو جب کوئی خطرہ لاحق ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو ایک نقص عہد کر کے ملک میں خانہ جنگی برپا کر دیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے ان کی سات منتظرہ آنے سے پہلے ہی بساط ان پر الٹ دی اور اعلان برات کر کے ان کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہنے دیا کہ یا تو لڑنے پر تیار ہو جائیں اور اسلامی طاقت سے ٹکرا کر سفے ہستی سے مٹ جائیں یا ملک چھوڑ کر نکل جائیں یا پھر اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو اور اپنے علاقے کو اس نظم و ضبط کی گرفت میں دے دیں جو ملک کے بیشتر حصے کو پہلے ہی منظم کر چکا تھا اس عدیم الشان تدبیر کی پوری حکمت اسی وقت سمجھ میں آ سکتی ہے جب کہ ہم اس فتن اعتداد کو نظر میں رکھیں جو اس واقعے کے ڈیڑھ سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ملک کے مختلف گوشوں میں برپا ہوا اور جس نے اسلام کے نو تعمیر قصر کو یکلخت متزلزل کر دیا اگر کہیں نو ہجری کے اس اعلان برات سے شک کی منظم طاقت ختم نہ کر دی گئی ہوتی اور پورے ملک پر اسلام کی قوت ضابطہ کا اصطلاح پہلے ہی مکمل نہ ہو چکا ہوتا تو ارتدا کی شکل میں جو فتنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے آغاز میں اٹھا تھا اس سے کم از کم دس گنی زیادہ طاقت کے ساتھ بغاوت اور خانہ جنگی کا فتنہ اٹھتا اور شاید تاریخ اسلام کی شکل اپنی موجودہ صورت سے بالکل ہی مختلف ہوتی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 اس وقت سے دس ربیانی دس ہجری تک چار مہینے کی مہلت ان لوگوں کو دی گئی کہ اس دوران میں اپنی پوزیشن پر اچھی طرح غور کر لیں لڑنا ہو تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں ملک چھوڑنا ہو تو اپنی جائے پناہ تلاش کر لیں اسلام قبول کرنا ہو تو سوچ سمجھ کر قبول کر لیں وَأَذَانٌ مِّن اللَّهِ وَرَسُولِهِ سیمل اکبری انشرکین و رسو لو تو لم تم ویرم ج وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا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 تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے حج اکبر کے دن یعنی دس دلحجہ جسے یوم النہر کہتے ہیں حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حجت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے حادرین سے پوچھا یہ کون سا دن ہے لوگوں نے ارض کیا یوم النہر ہے فرمایا ہادہ یوم الحج الاکبر یہ حج اکبر کا دن ہے حج اکبر کا لفظ حج اصغر کے مقابلے میں ہے اہل عرب عمرے کو چھوٹا حج کہتے ہیں اس کے مقابلے میں وہ حج جو ذوال کی مقررہ تاریخوں میں کیا جاتا ہے حج اکبر کہلاتا ہے اللہ متقیوں ہی کو پسند کرتا ہے یعنی یہ بات تقوا کے خلاف ہوگی کہ جنہوں نے تم سے کوئی عہد شکنی نہیں کی ہے ان سے تم عہد شکنی کرو اللہ کے نزدیک پسندیدہ صرف وہی لوگ ہیں جو ہر حال میں تقوہ پر قائم رہیں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 ان اللہ غفور رحیم پس جب حرام مہینے گزر جائیں تو مشرقین کو قتل کرو جہاں پاؤ اور انہیں پکڑو اور گھیرو اور ہر گھاٹ میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکات دیں تو انہیں چھوڑ دو اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے پس جب حرام مہینے گزر جائیں یہاں حرام مہینوں سے اصطلاحی اشہر حرم مراد نہیں ہیں جو حج اور عمرے کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں بلکہ اس جگہ وہ چار مہینے مراد ہیں جن کی مشقین کو مہلت دی گئی تھی چونکہ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشقین پر حملہ آور ہو جاتے اس لیے انہیں حرام مہینے فرمایا گیا ہے تو انہیں چھوڑ دو یعنی کفر و شرک سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہ ہوگا بلکہ انہیں عمل نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی ہوگی اس کے بغیر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے اسی آیت سے حضرت ابوکر رضی اللہ عنہ نے فتنہ ارتداد کے زمانے میں استدلال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جن لوگوں نے فتنہ برپا کیا تھا ان میں سے ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اسلام کے منکر نہیں ہیں نماز بھی پڑھنے کے لیے تیار ہیں مگر زکوۃ نہیں دیں گے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمین کو بالعموم یہ پریشانی لاحق تھی کہ آخر ایسے لوگوں کے خلاف تلوار کیسے اٹھائی جا سکتی ہے مگر حضرت ابکر رضی اللہ عنہ نے اسی آیت کا حوالہ دے کر فرمایا کہ ہمیں تو ان لوگوں کو چھوڑ دینے کا حکم صرف اس صورت میں دیا گیا تھا جبکہ یہ شرک سے توبہ کریں نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں مگر جب یہ تین شرطوں میں سے ایک شرط اڑائے دیتے ہیں تو پھر انہیں ہم کیسے چھوڑ دیں وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے یعنی دوران جنگ میں اگر کوئی دشمن تم سے درخواست کرے کہ میں اسلام کو سمجھنا چاہتا ہوں تو مسلمانوں کو چاہیے کہ اسے امان دے کر اپنے ہاں آنے کا موقع دیں اور اسے سمجھائیں پھر اگر وہ قبول نہ کرے تو اسے اپنی حفاظت میں اس کے ٹھکانے تک واپس پہنچا دیں فقہ اسلامی میں ایسے شخص کو جو امان لے کر دارالاسلام میں آئے مستمن کہا جاتا ہے